بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے دین اے من افو بل رقو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 لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے بندشوں کی پوری پابندی کرو یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو اس سرح میں تم پر عائد کی جا رہی اور جو بالعموم خدا کی شریعت میں تم پر عائد کی گئی اس مختصر سے تمہیدی جملے کے بعد ہی ان بندشوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے جن کی پابندی کا حکم لگایا گیا تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے انعام یعنی مویشی کا لفظ عربی زبان میں اونٹ گائے بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے اور بہیما کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے اگر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہوتا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے تو اس سے صرف وہی چار جانور حلال ہوتے جنہیں عربی میں انعام کہتے ہیں لیکن حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے کہ مویشی کی قسم کے چرندہ چوپائے تم پر حلال کیے گئے اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور وہ سب چرندہ جانور اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں اور دوسری حیوانی خصوصیات میں انام عرب سے مماثلت رکھتے ہوں نیز اس سے اشارتاً یہ بات بھی مترشہ ہوتی ہے کہ وہ چوپائے جو مویشیوں کے برعکس کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں حلال نہیں ہے اسی اشارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے کعبے کے گرد کئی کئی منزل کے فاصلے پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی زائر کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنا معمولی لباس اتار کر احرام کا لباس نہ پہن لے اس لباس میں صرف ایک تہمت ہوتا ہے اور ایک چادر جو اوپر سے اوڑی جاتی ہے اسے احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال ہیں مثلاً حیامت خوشبو کا استعمال ہر قسم کی زینت و آرائش اور قضائے شہبت وغیرہ انہیں پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے نہ شکار کیا جائے اور نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یعنی اللہ حاکم میں مطلق ہے اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے بندوں کو اس کے احکام میں چون و چرا کرنے کا حق نہیں اگرچہ اس کے تمام احکام حکمت و مسلحت پر مبنی ہیں لیکن بندہ مسلم اس کے حکم کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مناسب پاتا ہے یہ مبنی بر مسلحت سمجھتا ہے بلکہ صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اس نے حرام کی ہے اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی ہے وہ بھی کسی دوسری بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اس بنیاد پر حلال ہے کہ جو خدا ان ساری چیزوں کا مالک ہے وہ اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمال کی اجازت دیتا ہے لہذا قرآن پورے زور کے ساتھ یہ اصول قائم کرتا ہے کہ اشیاء کی حرمت و حلت کے لیے مالک کی اجازت و عدم اجازت کے سوا کسی اور بنیاد کی قطر ضرورت نہیں اور اسی طرح بندے کے لیے کسی کام کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا مدار بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خدا جس کو جائز رکھے وہ جائز ہے اور جسے ناجائز قرار دے وہ ناجائز ولام ول ہلو مینل بہتر بن سوگل میم ولل تم وَلَا یمن 111. إنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 112. واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو ہر وہ چیز جو کسی مسلک کی یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام زندگی کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا شیار کہلائے گی کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے سرکاری جھنڈے فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم سکے نوٹ اور اسٹام حکومتوں کے شاعر ہیں وہ اپنے محکوموں سے بلکہ جن جن پر ان کا زور چلے سب سے ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں گرجا اور قربانگاہ اور صلیب مسیحیت کے شاعر چوٹی اور زنار اور مندر برہمنیت کے شاعر کیس اور کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کے شاعر سواستی کا آلیہ نسل پرستی کا شعر یہ سب مسلک اپنے اپنے پیروں سے اپنے ان شاعر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شاعر کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم مانی شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک کو کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں ایسی علامات جہاں جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جائیں مسلمان ان کے احترام پر معمور ہیں بشرطے کہ ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو کسی مشکانہ یا کافرانہ تخیل کی آلودگی سے انہیں ناپاک نہ کر دیا گیا ہو کوئی شخص خواہ و غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اگر اپنے عقیدہ و عمل میں خدائے واحد کی بندگی و عبادت کا کوئی جز رکھتا ہے تو اس جز کی حد تک مسلمان اس سے موافقت کریں گے اور ان شاعر کا بھی پورا احترام کریں گے جو اس کے مذہب میں خالص خدا پرستی کی علامت ہو اس چیز میں ہمارے اور اس کے درمیان نظا نہیں بلکہ موافقت ہے ندا اگر ہے تو اس عمر میں نہیں کہ وہ خدا کی بندگی کیوں کرتا ہے بلکہ اس امر میں ہے کہ وہ خدا کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کی آمیزش کیوں کرتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں اور مشکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی مکے پر مشکین قابض تھے عرب کے ہر حصے سے مشرق قبائل کے لوگ حج و زیارت کے لیے کابے کی طرف جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرق ہی صحیح تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھڑو حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لیے جا رہے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے نہ کہ بے احترامی کا مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہی ہوں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے کے بعد چند شاعر کا نام لے کر ان کے احترام کا خاص طور پر حکم دیا گیا کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے ان چند شاعر کو نام بنام بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو احرام بھی من جملہ شاعر اللہ ہے اور اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا اس کی بے حرمتی کرنا ہے اس لیے شاعر اللہ ہی کے سلسلے میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ جب تک تم احرام بند ہو شکار کرنا خدا پرستی کے شاعر میں سے ایک شعر کی توہین کرنا ہے البتہ جب شرعی قاعدے کے مطابق احرام کی حد ختم ہو جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا یاتیاں کرنے لگو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 وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ أَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ يَقِينٌ يَيْأَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم لكم عليكم نعمتي ورضیت لكم الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ تیور فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ سین فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تم پر حرام کیا گیا مردار خون سوار کا گوشت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 البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تم پر حرام کیا گیا مردار یعنی وہ جانور جو تبھی موت مر گیا ہو وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نظر ہے سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا یعنی جو جانور بالا بالاج میں سے کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے باوجود مرا نہ ہو بلکہ کچھ آثار زندگی اس میں پائے جاتے ہوں اس کو اگر ذوا کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذوا کرنے سے حلال ہوتا ہے کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں ہے یہ ذبح اور زکوۃ اسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے جٹکا کرنے یا گلا گھونٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کا بیشتر حصہ جسم کے اندر ہی رک کر رہ جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے بارکس کے ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے رگ رگ کا خون کھچ کر باہر آ جاتا ہے اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے صاف ہو جاتا ہے خون کے متعلق ابھی اوپر ہی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ حرام ہے لہذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس سے جدا ہو جائے کسی آستانے پر اصل میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا خواں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو ہماری زبان میں اس کا ہم معنی لفظ آستانہ یا استحان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اس مقام پر یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کی جو قیود شریعت کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں ان کی اصل بنیاد ان اشیاء کے طبی فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے بلکہ ان کے اخلاقی فوائد و نقصانات ہوتے ہیں جہاں تک طبیع امور کا تعلق ہے اللہ تعالی نے ان کو انسان کی اپنی صحیح اور جستجو اور کاوش و تحقیق پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دریافت کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ مادی اشیاء میں سے کیا چیزیں اس کے جسم کو غذائے بہم پہنچانے والی ہیں اور کیا چیزیں تغذیہ کے لیے غیر مفید یا نقصان دیں شریعت ان امور میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتی اگر یہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہوتا تو سب سے پہلے سنکھیا کو حرام کیا ہوتا لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا یا ان دوسرے مفردات و مرکبات کا جو انسان کے لیے سخت مہلک ہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں شریعت غذا کے معاملے میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کس غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے اور کون سی غذائیں تہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی و نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہیں چونکہ اس کی تحقیق کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہے اور اسی بنا پر انسان نے اکثر ان امور میں غلطیاں کی ہیں اس لیے شریعت صرف انہی امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑتا ہے یا وہ تہارت کے خلاف ہیں یا ان کا تعلق کسی فاصل عقیدے سے ہے برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حرال کیا ہے ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہم کو اشیاء کی حرمت کے وجوہ کیوں نہ سمجھائے تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے وجوہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں مثلاً یہ بات کہ خون یا سور کے گوشت یا مردار کے کھانے سے ہماری اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں اس کی تحقیق ہم کسی طرح نہیں کر سکتے کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کے ذرائع ہمیں حاصل نہیں ہے. اگر بالفرض ان کے برے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا تو شبہ کرنے والا تقریباً اسی مقام پر ہوتا جس مقام پر وہ اب ہے کیونکہ وہ اس بیان کی صحت و عدم صحت آپ کو آخر کس چیز سے جانچتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کے حدود کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کا رسول ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے گا خواہ ان کی مسلحت اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور جو شخص اس بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جن چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے احاطے میں آ گئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے اور جن کی خرابیوں کا علمی احاطہ نہیں ہو سکا ہے ان کے نقصانات کا تختہ مشق بنتا رہے تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے ایک مشرقانہ فالگیری جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نژات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے مشرقین مکہ نے اس غرض کے لیے کابے کے اندر حبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا اس کے استحان میں سات تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فکرے کندہ تھے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو یا خون کے مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہو قرض کوئی کام بھی ہو اس کے لیے حبل کے پاس دار صاحب القدا کے پاس پہنچ جاتے اس کا نظرانہ پیش کرتے اور حبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے پھر پاسے دار ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا دو تباہم پرستانہ گیری۔ جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غائب ہونا کسی علمی طریقے سے ثابت نہیں ہے رمل نجوم جفر مختلف قسم کے شگون اور نچھتر اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل تین جو ایک کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے میز کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے مثلا یہ کہ لاٹری میں تفاقن فلاں کا نام نکل آیا ہے لہذا ہزارہ آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک مومے کے بہت سے حل صحیح ہیں مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کے بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معما کے صندوق میں بند ہے ان تین اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں دو برابر کے جائز کاموں یا دو برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو مثلا ایک چیز پر دو آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن دادی پر فیصلے کا مدار رکھا جا سکتا ہے یا مثلا دو کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے اس صورت میں ضرورت ہو تو قرآن دادی کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جبکہ دو برابر کے اقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو ملال ہوگا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھی ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانۂ حال کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ و قائم ہے کفار جو اب تک اس کے قیام میں مانے و مداحم رہے ہیں اب اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جا سکیں گے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں اب کسی کافر طاقت کے غلب و قہر اور در و مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہا ہے انسانوں کے خوف کی اب کوئی وجہ نہیں رہی اب تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے احکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتاہی تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا جس کے بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نرمی کی جائے اب شریعت الہی کی خلاف ورزی کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ تم دوسروں کے اثر سے مجبور ہو بلکہ اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ تم خدا کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو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 اس کو چونکہ تم اپنی صحیح و عمل سے سچا اور مفلسانہ اقرار ثابت کر چکے ہو اس لیے میں نے اسے درجہ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عمل اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کے تعت و بندگی کا جوا تمہاری گردنوں پر باقی نہیں رہا اب جس طرح اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی ہے ان احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالی سکوت اختیار فرماتا ہے مگر انداز کلام سے خود بخود یہ بات نکل آتی ہے کہ جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرے قانون کی حدود پر قائم رہنے میں تمہاری طرف سے بھی کوئی کوتاہی نہ ہو مسترد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر دس ہجری میں نازل ہوئی تھی لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ واقع ہوئی ہے وہ سلح حدیبیہ سے متصل زمانہ چھ ہجری کا ہے اور سیاق عبارت میں دونوں فقرے کچھ ایسے پیوستہ نظر آتے ہیں کہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ابتداء میں یہ سلسلہ کلام ان فقروں کے بغیر نازل ہوا تھا اور بعد میں جب یہ نازل ہوئے تو انہیں یہاں لا کر نصب کر دیا گیا میرا قیاس یہ ہے ولمعلہ کہ ابتدا یہ آیت اسی سیاق کلام میں نازل ہوئی تھی اس لیے اس کی حقیقی اہمیت لوگ نہ سمجھ سکے بعد میں جب تمام عرب مسخر ہو گیا اور اسلام کی طاقت اپنے شباب پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ فکرے اپنے نبی پر نازل فرمائے اور ان کے اعلان کا حکم دیا مما المکم اللہ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 مذہبی طرز خیال کے لوگ اکثر اس ذہنیت کے شکار ہوتے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں جب تک کہ سراحت کے ساتھ کسی چیز کو حلال نہ قرار دیا جائے اس ذہنیت کی وجہ سے لوگوں پر وہمی پن اور قانونیت کا تسلط ہو جاتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں حلال اشیاء اور جائز کاموں کی فہرست مانگتے ہیں اور ہر کام اور ہر چیز کو اس شعبہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ممنوع تو نہیں یہاں قرآن اسی ذہنیت کی اصلاح کرتا ہے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 یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جس نے انسانی زندگی کو بندشوں سے آزاد کر کے دنیا کی وسطوں کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا پہلے ہلت کے ایک چھوٹے سے دائرے کے سوا ساری دنیا اس کے لیے حرام تھی اب حرمت کے ایک مختصر سے دائرے کو مستثنا کر کے ساری دنیا اس کے لیے حلال ہو گئی حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو اس اواہد کی دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرح میں سے کسی اصل کے ماں تحت ناپاک قرار پائیں یا جن چیزوں سے ذوق سلیم کراحت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنے فطری احساس نظافت کے خلاف پایا ہو ان کے ماسوا سب کچھ پاک ہے وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو شکاری جانوروں سے مراد کتے چیتے باز شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت دیتا ہے سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لئے پکڑ رکھتا ہے اسی وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال اس مسئلے میں فقا کے درمیان کچھ اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے خواہ وہ درندہ ہو یا پرندہ شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہوگا کیونکہ اس کا کھا لینا یہ مانی رکھتا ہے کہ نے شکار کو مالک کے لئے بلکہ اپنے لیے پکڑا یہی مسئلہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا حتیٰ کہ اگر ایک تہائی حصہ بھی وہ کھا لے تو بقیہ دو تہائی حلال اور اس معاملے میں درندے اور پرندے کے درمیان کچھ فرق نہیں یہ مسئلہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا لیکن اگر شکاری پرندے نے کھایا ہو تو حرام نہ ہوگا کیونکہ شکاری درندوں کو ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ وہ شکار کو مالک کے لیے پکڑ رکھے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے لیکن تجربے سے ثابت ہے کہ شکاری پرندہ ایسی تعلیم قبول نہیں کرتا یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا ہے اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکاری پرندے کا شکار سرے سے جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے تعلیم سے یہ بات نہیں سکھائی جا سکتی کہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ رکھے البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ ورنہ نہیں اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور بعد میں دیکھوں کہ کوئی اور کتا وہاں موجود ہے آپ نے جواب دیا اس شکار کو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے خدا کا نام اپنے کتے پر لیا تھا نہ کہ دوسرے کتے پر اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہے اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے اور اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا کیونکہ ابتدان شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لیا جا چکا تھا یہی حکم تیر کا بھی الم اصل اکوئی بے تو اپوائم الدین اوتوا الکتاب حل لکم اقوی مکم صل الحم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجرهم اذا اتيتموهم اجرهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي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 اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی و طہارت کے ان قوانین کی پابندی نہ کریں جو شریعت کے نقطے نظر سے ضروری ہیں یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے مثلا اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کریں یا اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیں تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں اسی طرح اگر ان کے دسترخوان پر شراب یا سور یا کوئی اور حرام چیز ہو تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے اہل کتاب کے سوا دوسرے غیر مسلموں کا بھی یہی حکم ہے فرق صرف یہ ہے کہ زبیہ اہل کتاب ہی کا جائز ہے جبکہ انہوں نے خدا کا نام اس پر لیا ہو رہے غیر اہل کتاب تو ان کے ہلاک کی ہوئے جانور کو ہم نہیں کھا سکتے یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ موسنات یعنی محفوظ عورتیں ہوں اس حکم کی تفصیلات میں فقاہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ عما کا خیال ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں رہے دار الحرب اور دارالقف کے یہود و نصارہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہنفیہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیرونی ممالک کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے مگر مکروہ ضرور ہے بخلاف اس کے سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ آیت اپنے حکم میں عام ہے لہذا ذمہ اور غیر ذمّی میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں پھر موسنات کے مفہوم میں بھی فقح کے درمیان اختلاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت معاب عورتیں ہیں اور اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے ہیں یہی رائے حسن رحمۃ اللہ علیہ شابی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور حنفیہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے بخلافظ کے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے یعنی اس سے مراد اہل کتاب کی وہ عورتیں ہیں جو لونڈیاں نہ ہوں اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فقرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں اطلاع ہو کر یا اس کے عقائد اور امال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اخلاق و باشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو